ملے گا تو صبرو اوضو باللہ السمید علیم من الشیطان الرجیم من حمزیه ونفیه ونفیه و تلکہ حجتنا آتینا آتینا آتی براہیم علی نرفع درجات من نشاء ان رب کا حکیم اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی نرفع درجات من ان ہم درجوں میں جسے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں ان نوبا کا عقیم العلیم یقینا رب خوب حکمت والا خوب جاننے والا ہے اس کجت اور دلیل سے مراد توحید کے وہ دلائل ہیں جو قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے بتوں کو توڑ کے ان کے محبود باطل ہونے کا ثبوت پیش کیا بادشاہ کو لاجواب کر کے اس کی ربوبیت کے اوپر قلم پھیر دی اور سورج چاند ستارے جو تھے ان کے غروب ہو جانے کی وجہ سے ان کو باطن معبود مل جا یہ دلائل توحید والے ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہم نے ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کو بھی اس سے اس بات کی تعید بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے بچپن کے زمانے سے ہی ابراہیم علیہ سلاۃسلام کو صرف سے درجہ بہ درجہ توحید کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے مائل کیا اور نرف درجات دراجات من منشا ہم جس کے درجات چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہم درجات میں بلند کر دیتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں یعنی ابراہیم علیہ سلطل نے چونکہ اپنی جان کی پرواہ تک نہیں کی اور اپنے آپ کو توحید کی دعوت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کے لیے وقف کیے رکھا ابراہیم علیہ السلط نے تو اس عمل کی وجہ سے ہم نے بھی ان پر بڑے بڑے احسانات کیے دنیا میں ہی انہیں یہ انعام دیا کہ بڑھاپے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نیک اولاد کی نعمت سے نوازا اور ان کے بعد ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب اللہ سکھانا ہوا نے اتاری اور یہ سلسلہ جاری رہا خطہ امام النابر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ابراہیم علیہ اللہ سلام کے بعد جتنے انبیاء و حصول آئے وہ سب ابراہیم علیہ اللہ کی ضروریت اور ان کی اولاد میں سے تھے بابا حبن اسحاق و یاقوب اور ہم نے انہیں اسحاق اور یاقوب عطا کیے کلا ہدینا ہم نے سب کو ہدایت دی ونوحا ہدینا من قبل اور نوح کو اس سے پہلے ہم نے ہدایت دی ومن دریتہی داوودا و سلیمانا و ایوبا و یوسفا و موسیٰ و حارم و قدالک نجی اور ان کی وہاں میں سے داوود سلیمان ایوب یوسف موسیٰ اور حارم کو بھی اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلات و کو ہم نے ہدایت کے راہ پر لگایا اور نبوت عطا کی اور ان کی ذریعت میں بھی ہم نے یہ نبوت والا اور ہدایت والا سلسلہ چلا دیا اور ابراہیم علیہ السلات سے پہلے نوح علیہ والسلام کو ہم نے ہدایت دی اور ان کو بھی نبوت سے نوازا ابراہیم علیہ السلام کی کے ذکر کے دوران بھی کیا ہے عیسہ سبھی نیب لوگوں میں سے تھے وَإِسْمَا عِلَيَّ اور اسماعیل اور یسا اور, اور لوت کو بھی ہم نے ہدایت دینے جہان والوں پر دی وَمِنْ مِرا صراط اور ان کے آبا و اجداد میں سے بھی اور ان کی اولادوں میں سے بھی اور ان کے بھائیوں میں سے بھی اور ہم نے ان کو چنا اور ان کو ہدایت دی سرات مستقیم کی طرف اب یہاں پہ لوت علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ سلحان تعالیٰ نے کیا ہے تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں سے نہیں تھے ان کی اولاد میں سے نہیں تھے بلکہ ان کے بھتیجے تھے تو اس کا ذکر یہاں پہ کیوں آیا ضروریت میں نہیں الگ سے ہونا چاہیے تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ بھتیجے کو بھی اولاد میں شمار کر لیا جاتا ہے نبیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخالہ تو ہے خالہ ماں کے درجے پر ہے ماں کے قائم مقام چچا باپ کے قائم مقام اور خالہ ماں کے قائم مقام تو اس لیے بتیجے کو بھی اولاد میں شمار کر لیتے ہیں شامل کر لیتے ہیں جیسا کہ سورہ بکارا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کو یعقوب کی اولاد کے آبا میں ذکر کیا ہے یعقوب کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے آبا میں اسماعیل کو ذکر کیا ہے حالانکہ کے اسماعیل یاقوب کے بھائی ہیں دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں جو یعقوب کی اولاد ہے وہ اسماعیل کی اولاد نہیں لیکن اللہ سبحانہ نے سورہ ہوا میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے آبا نے اسماعیل علیہ السلام کو ذکر کیا حالانکہ وہ ان کی اولاد کے آباد نہیں بلکہ چچا ہے یعنی اس طرح ہو جاتا ہے نسبت ہو جاتی ہے اور فرما رقل ہم نے سب کو فضیرت دی تمام جہانوں پر مطلب یہ ہے کہ جو جو نبی جس جس زمانے میں آیا اس زمانے میں اس نبی کو تمام جہانوں پر فوقیت حاصل دی جہان کے تمام لوگوں پر اللہ نے فضیرت بخشی تھی اور ان کے آبا میں سے مضریاتی اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے یعنی ان کے باپ دادا پرداتا پر اوپر تک اور ان کے بیٹوں پوتوں پڑپوتوں نیچے تک اور ان کے بھائیوں میں سے جو لوگ بھی ایماندار تھے ہم نے سب کو ہدایت پر لگا کے انہیں بزرگی عطا کر دی ظاللہ یہ اللہ کی ہدایت ہے یہ دیب ہی میں یشا عبادی ہی یہ اللہ کی ہدایت ہے یہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو میں من شا منبادی ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے والراقو لاحبہ کا معلوم اور اگر یہ شرک کرتے تو یقیناً جو کچھ وہ کیا کرتے تھے یعنی ان کے آواز وہ سب حرکت ہو جاتے ضائع ہو جاتے اٹھارہ پیغبروں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے نام لیا ہے ابراہیم بنے سلاتو سلام نو داغ سلیمان ایوب یوسف موسا ہارون زکری عیسا الیاس اسماعیل یسع، یونس، و سلوت اور پھر بن آبادی ہند و ضروریاتی ہند و اخوانی سب کو شامل کیا اور آخر نے کیا کہا لو اگر یہ انبیاء بھی شرک کر لیتے تو ان کے آحاز حرکت ہو جاتے یعنی وہ فرد محال فرد محال اللہ سبحانہ و یہ کر دیا ہے کہ نبی یا اس کے طرفت دار ان کے آغاز ان کی اولاد ان کے بھائی ان میں سے کوئی بھی اگر شرک کر لے تو شرک کی وجہ سے ان کے اعمال ختم ہو جائیں گے حبت ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سب تعالیٰ نے سورہ زبر میں مخاطب کر کے کہا لیکن اشرت کا لاحب المال اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی حبت ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی وفرد محال تن کر دیجیے کہ اگر آپ شرک کریں تو آپ کے اعمال بھی دایا یعنی نبی کے عمل شرک کرنے کی وجہ سے دایا سابقا انبیاء کے بھی جریل القدر اللہ نے اٹھارہ کا نام لیا اور نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بھی یہی کہا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی حبت ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے تو باقی لوگوں کا کیا ہونے یعنی شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ کسی کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی نام تو یہاں انبیاء کا لیا جا رہا ہے اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے وہاں تو ادھر ان انبیاء کا نام ہو یا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو یہ سنانا تو امتیوں کو مقصود ہے نہ تو شرک کرتے نہیں نہ ان سے شرک ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ و معمون اور معصوم رکھا ہے مقصود امتیوں کو سنانا ہے کہ دیکھو اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے عمل میں دایا ہو جاتے مطلب تم خبردار رہنا کہ تم شرک نہ کر بیٹھنا اولا کلین عطینہ کتابا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی فرح تو پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں فقت وکل بہا کوئی سو بہا بکا فری تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو کسی بھی صورت اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں یعنی اگر یہ لوگ اس کی طرف حکم اور نبوت کو نہ مانیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظوت اگر وہ اس نبوت کو یہ مشرقین مکہ نہیں مانتے تسلیم نہیں کر رہے اور اس پر ایمان لانے والے نہیں بنتے تو نہ مانیں یہ کفار اور مشرقین اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں تو ہم نے کتاب و سنت کو ماننے کے لیے ایسے لوت مقرر کیے ہوئے ہیں یعنی مہاجرین اور انصار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قیامت تک آنے والے ایماندار لوگ سو بھی لئیسو جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں بلکہ کتاب و سنت کو مانتے ہیں ان نعمتوں کا انکار نہیں کرتے کلینہ یہ وہ لوگ ہیں حد اللہ کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی فبی ہدا دے تو ان کی ہدایت کی توجیے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے نصیحت کے سوا کچھ نہیں یعنی توحید اور عقائد میں ان کی راہ پر قائم رہیے یہ جن کے کرام سلاوات اللہ یعنی کا نام لیا گیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں حضر اللہ ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے ابھی خدا مفت آپ ان کی ہدایت کی اجتماع کریں ان کی ہدایت کی پیروی کریں تو ان تمام انبیاء کی متفق علیہ باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ سلحانہ تعالیٰ کی توحید اللہ کی الوحیت اللہ کی ربوبیت اور دین کے بنیادی ارکان نماز روزہ زکات و سلاقات اور حج ابراہیم اور ابراہیم کی ضروریت میں جتنے بھی انبیاء ہیں سب میں یہ بات بدر مشترک ہے ویسے تو اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہو گزرے ہیں سب نبی کریم صلی اللہ شلواز وسلم فرماتے ہیں انبیاء امبیا وہ وقت انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دیر ایک ہی ہے ایک ہی دیر کے سارے داغی ہیں ہاں وقتی طور پر حالات کے پیش نظر احکام میں تھوڑی بہت تبدیلی کسی قوم کے جرم کی وجہ سے ان پر احکام سخت یا کسی قوم کے سخت حالات میں بھی اللہ تعالی کی اتباع اور نبی کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ رسول کی اتاج کرنے کی وجہ سے ان کے لیے کوئی خاص نرمی یہ وقتی طور پر احکامات ایسے چلتے رہے مگر جو بنیادی احکام ہیں حلال و حرام کے ہوں عبادات کے ہوں یا عقائد کے وہ سارے کے سارے ایک ہی رہے ہیں شروع سے لے کے آخر تک تو ان انبیاء کی طرح آپ بھی دشمنوں کی ادارسانی پر صبر کریں اور ہدایت کی پیروی کریں یہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے تاکہ وہ سابقہ انبیاء کے اسوے کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں مجاہد راہم اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سگے دینا عبد عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا سورت سعد میں سجدہ ہے سورہ سعد تو وہ کہنے لگے کہ ببا لا اس حاقہ سے لے کے فبی خدا مخت یہاں تک ساری انہوں نے تلاوت کی ان آیات کی اور فرمایا ہاں سجدہ ہے وہ تابو علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا سورج سال میں آتا ہے فخر آناب اور رکوع میں گر گئے انہوں نے اللہ کے طرف رجوع کیا تو ذکر ہوا ہے داعود علیہ السلام کے خیر کا اور وہاں پہ سجیدہ ہے تو یہ مجاہد سوال کرتے ہیں مجاہد نے جب سیدنا عبداللہ نے عباس عبدالعی اللہ تعالیٰ سے کیا صورت سال میں بھی سجدہ کیا جائے گا ظاہری طور پر تو سجدے کا کوئی ذکر سجدے والی کوئی بات معلوم نہیں ہوگی تو انہوں نے یہی یہ آیات کی رعوت کی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کی بھی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ان کی اتباع کی وجہ سے ہم بھی سجدہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت سعد میں سجدہ کرنا ثابت ہے صابر کرام فرماتے ہیں سعاد لیشت من السجود سورت سعد اس میں سجدے والی کوئی خاص بات محسوس ہوتی دکھائی دیتی نظر نہیں آتی سجدے کے الفاظ ہی نہیں ہے جہاں پر بھی قرآن مجید میں سجدہ ہے وہاں پہ سجدے کی بات ہوتی ہے سجدے کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے کہ سجدہ کرتے ہیں فتح ہو مختلف ان کی ہدایت کی اتباع پر پیروی کر اور کہہ کہ لاسل تم اج ہی اجرا میں تم سے اس پر کوئی اجرت کوئی مزدوری نہیں مانگتا تبلیغ کرنے پر ان جہان والوں کے لیے محض ایک نصیحت ہے نصیحت کرتا ہوں کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے اسے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں ان سب کی طرف محبوس کیے گئے ہیں ذکر جنوں کی طرف بھی نبی ہیں اور انسانوں کی طرف بھی نبی ہیں اور آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے کیونکہ عشق صنع نہیں کیا تو یہ آئس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم گیر نبوت اور اشالت کی بھی دلی ہے